جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق احکام اور مسائل پر بات ہو رہی تھی کشف شبوات بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ کر رہے تھے آج کے نشست میں علم اور علماء کے متعلق پچھلے درس میں میں نے تین بیان کیے تھے تین غلط فہمیاں اور آج کے میں تقریباً چار ہیں تو اس طریقے سے علم اور علماء کے متعلق جو اہم غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ انشاءاللہ ہو جائے گا آج کے درس میں پہلی غلط فہمی جن علماء کے بارے میں تم بات کرتے ہو یعنی جو جہاد سے آج روکتے ہو کہتے ہیں آج جہاد نہیں ہے یا یہ جہاد کا وقت نہیں ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ فقہ الواقع کیا ہے کہ حقیقت کیا ہو رہا حقیقت میں ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے جہاں پر آج جہاد ہو رہا ہے یا جہاں پر آج جہاد کی ضرورت ہے اور انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی اسلحہ اٹھایا نہ شیخ بمباز نے کبھی اسلحہ اٹھایا انہوں نے کبھی جہاد کیا نہ شیخ علامہ البانی نے نہ شیخ بن نے تو جو علماء حقیقت کو نہ جانے جہاد کی حقیقت کو نہ جانے عملی طور پر تو ان کی ہم فتوا کیسے لے سکتے ہیں یہ سوال علامہ البانی سے پوچھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ بمباز اور ناصر الدین البانی جو ہے انہوں نے کبھی تو تلوار کبھی کلاشن کو کبھی کو پسٹر تک نہیں اٹھایا ان, کے ان سے ہم کیسے ہم فتح والے بڑے پیارا جواب دیتے ہیں, شیخ ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ سچی بات ہے کہ بمباز اور البانی نے کبھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا لیکن کیا وہ جہاد کہتا اور مسائل کہ نہیں جانتے کیا ضروری ہے کہ وہ ہر فیلڈ کا حصہ بن جائے پھر وہ فتویٰ دے علماء کا یہ کام نہیں علماء کا یہ کام ہے کہ سائل جو مستفتی ہے جو فتوا لینے آتا ہے وہ پورے کے پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, یہ ہوا. پوری تفصیل بیان کرتے ہے اور عالم اسے شریعت کے ترازو پہ توڑتا ہے پھر اس کا فتح اس کو جواب دیتا ہے یہ طریقہ رہا علماء کا ہمیشہ اور ہر زمان، ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر علماء کا یہی طریقہ رہا ہے. علماء صلی صح کا یہی طریقہ رہا ہے محمد بن حنبل سے سوال پوچھا جاتا طب کے بارے میں میڈیکل کا سوال تھا کیا وہ ڈاکٹر تھے جواب دیتے تھے وہ مسئلے کو سمجھتے تھے شریعت تنازع پہ تولتے تھے جواب دیتے تھے یعنی کتنی تعجب کی بات ہے کہ عالم کو ڈاکٹر ہونا چاہیے انجینئر ہونا چاہیے پائلٹ ہونا چاہیے میکینک ہونا چاہیے ڈینٹر ہونا چاہیے پینٹر ہونا چاہیے ٹیچر ہونا چاہیے پتہ نہیں کون سا وہ شعبہ نہیں ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے عالم کو پھر اس کا علم حاصل کرنا چاہیے یہ محال ہے تو عالم ہمیشہ شریعت کا علم رکھتا ہے اور جو امت میں ہو رہا ہے اس کا علم بھی اس کو ہونا چاہیے یہ اچھی بات ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے جیسے آج کل یہ بہت مسائل موجود ہیں ان ملکوں میں اور یہ علماء کو اس کا علم ہوتا ہے اب کیا سمجھتے ہیں جب وہ جہاد کی بات کرتے ہیں وہ بغیر علم کیا کرتے ہیں کیا اللہ تعالی انہیں جواب نہیں دینا اور زندگی ساری آپ ان مشاہد کی زندگی دیکھیں شیخ بمباز شیخی میں علامہ البانی یہ دیگر علما ہے امت کے ان کا نام اس لیتا ہوں کہ یہی ہمیشہ ٹارگٹ بنتے ہیں ان لوگوں کا اس لیے ان بار بار کا نام لیتا ہوں. ورنہ امت میں اور بھی علماء موجود ہیں سلیور صالحین کے الحمدللہ ہمارے سلی جو نقش قدم پہ چلتے ہیں اور بھی علماء موجود ہیں انڈیا میں ہے پاکستان میں ہیں لیکن ان دونوں کا نام میں بار بار اسے لیتا ہوں کہ جہاد کے متعلق جتنے بھی مسائل اٹھے ہیں یہی ہمیشہ نشانہ بنے ہیں ان کی زندگی پہ تھوڑا سا اگر نظر ڈالیں آپ کی زندگی کیسی گزری ہے بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک اللہ تعالی فم برداری میں زندگی گزاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص ساٹھ سال کی عمر کے قریب ہو جائے اور وہ قبر کے قریب ہو جائے امت کو دھوکہ دے گی؟ دے کے مرے گا یہ کوئی عقل کی بات ہے جسے جس زندگی ساری علم سے جہاد کی زندگی ساری اپنی زندگی وقف کر دیا اگر وہ چاہتے اس دنیا کے سب سے بڑے امیر ہو جاتے لیکن انہوں نے اپنے علم سے پیسہ نہیں کمایا اپنے علم کو تجار کا ذریعہ نہیں بنایا زندگی ساری علم سے جہاد کرتے رہے اور جب بہت قریب آ گئی ساٹھ سال کی عمر ہو گئی پینسٹھ سال کی عمر ہو گئی اب وہ حکمرانوں سے ڈر کر اپنی فتح کو دین کو تبدیل کر کے اس دن سے چلے گئے العظیم پھر دیکھیں فقہ واقعہ کی آپ بات کرتے ہیں عام طور پہ اور یہ کہتے ہیں کہ حق کی بات نہیں کرتے ہمارے علماء ہمارے علماء حقیقت کو ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جو آج یہ فتویٰ دیتے کہ آج جاؤ اور جہاد کرو اور خود کچھ حملے کرو یہ جہاد کا حصہ ہے اور حقیقت دیکھیں میں آپ کو واقعی سے بیان کرتا ہوں ابھی ایسے کئی سال پہلے جب کویت پہ حملہ ہوا عراق کے حکمران نے کویت پہ حملہ کیا اور ایک لاکھ فوجی بارڈر پر اس نے نصب کر دیا رکھ دیے تو علماء نے یہ فتویٰ دیا شیخ باز نے فتویٰ دیا علامہ علما نے فتویٰ دیا کہ کافر ملکوں سے مدد لینا جائز ہے اس شرک کو دور کرنے کے لیے تو بعض لوگ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ عجیب سے عالم ہیں کافروں سے مدد طلب کرتے ہیں انہوں نے تو حرمین شریفین کی زمین کو گری میں رکھ دیا کافروں کے متعلق نبی کے منفرم کو جے جی عرب سے نکالیوں کو داخل کر رہے ہیں ان سے مدد اور استحانات حاصل کر رہے ہیں یہ اس پاک زمین کو ان کے حوالے کر رہے ہیں اور اس فتوی کے کی وجہ سے اس ملک میں اور دیگر جو مسلمان ممالک ہیں اتنی بڑی بڑا فتنہ اٹھا کہ مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام پاکستان میں صدام رکھنا شروع کر دیا بول ہے میں اس دن پاکستان میں تھا اس زمانے میں کہ اتنی ہیرو بن گیا تھا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام صدام ہر ہرکہ پاکستان میں کہاں نام رکھے جاتے ہیں بچوں کے نام صدام رکھے ہیں کہتے ہیں تو مسلمان تھا حملہ کر رہا تھا تو اس کو حق ہے لیکن سعودی گورنمنٹ نے کافروں سے مدد کیوں حاصل کی ہے اب اس کی غصے میں آ کے نفرت کی وجہ سے وہ یہ شخص ہیرو بن گیا بہرحال غذی میں رکھ لکھوں اللہ علیہ اس زمانے میں جب یہ فتو ہوا تو جدہ میں ان کا ایک یہاں پہ ایک لیکچر تھا جدہ میں تو ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ جائز ہے اور اس کی درائل بیان کی برحال تو کئی سال بعد جب یہ فطران چلا گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا شیبرس میں رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اسی مسجد میں اور لیکچر دیتے ہوئے وہی بات ان کو یاد تھی کیونکہ یہ سوال اسی مسجد میں کیا گیا انہوں نے فرمایا الحمدللہ دوہیرالبحث رحیرت القوا القوات کہ جو بحثی تھے جو صدام حسین کی جو فوج تھی اسے چھٹکارا حاصل ہو گیا اور جو کافر یہاں پہ موجود تھے جنہوں اڈے بنائے ہوئے تھے وہ بھی وہ بھی چلے گئے اب حق بات کس کی تھی انہوں ان لما کو جنہیں فتویٰ دیا جواز کیا یا ان لوگوں کا جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ فتنہ برپا کر دیا کہ انہوں لما کو تو پتہ نہیں حقیقت کا تو حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ چلے جائیں گے اور رت الفظ و چلے بھی گئے پھر جزائر کے متعلق میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں پر لوگوں نے اسلحہ اٹھایا وہ لوگوں نے کہا کہ یہ کہ حکمران ہی بکے ہوئے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں سب سے پہلے حکمران کے خلاف تو انہوں نے شیخ امباز سے فتوی لیا ان کا جائز نہیں ہے علامہ بینش فتوی ان کا جائز نہیں ہے شیخ احزمین سے فتوی لیا ان کا جائز نہیں ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کئی سالوں کے بعد اب ان کے پاس لمائے امر جو بڑے علماء ہیں کوئی بھی ساتھ نہیں ان کا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے تو انہوں نے شیخ بل سمی ٹیلی فون پہ بات ہوئی شیخ شیب بن باز سے ٹیلیفون پہ بات ہوئی اکشیب نل سمین سے بھی انہیں فون پہ بات ہوئی ایک کیسے موجود ہے جو الفاظ شیخ بن باز کے تھے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وہی الفاظ شیخ نسمی کے تھے ان کا آج تو ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں انہوں نے کہا وہی کرو جو نبی کر وسلم کے حکم ہے ہتھیار ڈال دو اور اس فتنے سے اپنے چھٹکارا حاصل کرو مسمان کا قائم نہ کرو انہوں نے کہا اچھا جو اس راستے پہ مر گئے ہیں ان کا کیا ہے جو مر گئے ہیں وہ اپنے رب کی طرف چلے گئے ہیں وہ جانوں کا رب جانو تم اس راستے پہ نہ مرو اچھا وہ شہید ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا وہ شہید تو نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے سبحان اللہ تو واقعہ وہ سمجھتے تھے یہ راستہ جو کٹھن راستہ ہے یہ جہاد نہیں ہے جو آپ تم لوگ کر رہے ہو کئی سالوں کے بعد جزائر کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ملین شہید کا شہر دس لاکھ شہید کا شہر دس لاکھ لوگ وہاں پہ مرے ہیں مسلمان مرے ہیں دس لاکھ لوگوں نے جانے دی ہیں قتل ہوئے ہیں لیکن کیا ملا ان کو نہ ان کو کوئی کرسی ملی نہ ان نے کوئی سی حکمران کو اپنی کرسی سے ہٹایا اور نہ ہی وہ دشمن کافی پر وہ غالب ہو سکے صرف اگر ملا تو مسمان کا قیام ملا کچھ نہ ملا فساد ملا فتنہ ملا امن و امان کا خاتمہ ملا عوام الناس میں خوف و حراس کی حالت پیدا ہو گئی لوگ کہاں بھی جاتے کوئی بارڈر پہ پڑے کوئی کہاں پہ پڑھے لوگ شہر چھوڑ گئے گاؤں چھوڑ گئے پہاڑوں پہ بھاگ گئے پہاڑوں پر بھی ان کو نہیں چھوڑا اور تیسری مثال گیارہ ستمبر کے واقعے جو ہوا علماء نے شیخ بھی یہی فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے یہ جہاد کا بلکہ شیخ صالح شیخ صالح شیخالحدان ٹی وی پہ آئے مجھے یاد ہے انہوں نے پتہ دیا کہ یہ بالکل راستہ درست نہیں ایک کٹھن راستہ ہے اس سے جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں جو لوگ مرے ہیں یہ معصوم جانے تھی ان کا جنگ سے کوئی لین دین نہیں تھا جتنی بھی لوگ مرے ہیں اگر جب زیادہ تر کرشچین تھے کچھ یہودی بھی تھے کچھ مسلمان بھی تھے اس بلڈنگ کے اندر لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ بالکل جائز نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اس فتنے کی وجہ سے مسلمان پر بہت بڑا شر آنے والا ہے یہ جو یہ جو عمل ہوا ہے یا رستمبرم یہ فتنہ ہے یہ جہاد نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ واقعوں سے دیکھیں کہ بہت بڑا شر بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے جہاد میں تو برکت ہوتی ہے جہاد میں کوئی شر ہوتا ہے کوئی فتنہ ہوتا ہے اور واقع ہوا دو بلڈنگیں گری ظالم کافر نے دو ملک ہم سے چھین لیے مسلمان ملک ہم سے چھین لیے وہاں پر چند ہزار لوگ مرے انہیں بدلے میں کئی لاکھ لاکھوں جانے چلے گئی کئی لاکھ اس عام جنگ میں مسلمان قتل عام ہوا عام لوگ میزائل گرتا تھا عام گھروں میں بچے مر گئے بوڑھے مر گئے عورتیں مر گئی وجہ کیا تھی دشمن کے پاس طاقت ہے ظالم ہے کافر ہے اس نے کہاں ترس کرنا ہے بچوں پر وہ تو دیکھتے ہیں کہ کسی نے اینٹ کے جواب پتھر سے دینا ہے بس وہ یہ جانتا ہے اور چوتھی حقیقت کہ علماء حقیقت کو وہ الواقع کو زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم ہے ان کو علم نہیں ہے جب سب سے پہلا بلاسٹ اس ملک میں ہوا ریاض میں ہوا سعودی عرب ریاض میں علیہ کے جگہ پر شیخم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جو خطبہ تھا جمعہ کا نمبر پہ کھڑے ہو کر یہ فرمایا هذا مذهب الخوارج حضر مذهب الخبیث یہ خبیث مذہب ہے یہ خبیث راستہ ہے یہ خوارج کا راستہ ہے خوارج کا مذہب ہے آج اہل ذمہ کا خون بہاتے ہیں اور اس دن جو ہمارے سارے اہلِ کافر تھے ایک مسلمان نہیں تھا آج انہوں نے اہل ذمہ کا جو لوگ ویزے پر ایک عہد پر ایک ام امان لے کے اس ملک میں داخل ہوئے ان کا قتل کیا غدن سعف یسفون دما اہل وق کل یہی لوگ مسلمان کا قتل عام کریں گے اور جو وہ جو جو جواز پیش کریں گے وہی جواز ہے جو کافروں کے لیے آج پیش کرتے ہیں آج دیکھیں آج مسلمان مر رہے ہیں ایک بلاس ہوتا ہے کئی مسلمان مر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی تو حکمران, حکمران مانتے ہیں جس نے حکمران کو کافر نہیں کہا وہ بھی کافر ہے جس نے کافروں سے مدد حاصل کی وہ بھی کافر ہے اور ایک لمبی جسم میں نے بیان کی تاغوت کے درس میں پتہ مسلمان بچا کو ان حکومت میں